من نار ونحاس فلا اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر کا شعلہ اور شعلے کا دھواں چھوڑ دیا جائے گا بس تم غالب نہ آ سکو گی حافظ ابن نثیر لکھتے ہیں کہ آیات 33 اور 35 میں جو بات کہی گئی ہے اس کے مخاطب قیامت کے دن کفار و مشرقین ہوں گے یعنی میدان محشر میں فرشتے تمام جنوں انس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے کوئی وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا اور کفار جب جہنم کو دیکھ کر بھاگنا چاہیں گے تو فرشتے انہیں انگاروں سے مار مار کر واپس کریں گے اور ان پر بہتا ہوا تانبا ڈال دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اب تم کہیں بھاگ نہ سکو گی اور کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے گا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب طریق الحجرتین میں ان آیات کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے اور زحاق کا بھی یہی قول ہے کہ جب کفار جہنم کی چنگھاڑنے کی آواز سنیں گے تمہارے دہشت کے بھاگیں گے لیکن جدھر جائیں گے فرشتوں کو صفے باندھے پائیں گے تو اپنی پہلی جگہ پر لوٹ آئیں گے اور یہ تہذیر و تحدید بلا شبہ ایک نعمت ہے کہ آدمی اس میں غور و فکر کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر سکتا ہے نیز یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ قیامت کے دن کافروں سے انتقام لے گا اور اپنے فرمبردار بندوں کو جنت جیسی نعمت سے نوازے گا اسی لیے اللہ نے فرمایا کی جنوئنس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے